اچھا جی تو نصاب تعلیم کے بعد ابھی آپ کے سامنے کیا آئی ابھی کیا پڑھا ہے عظمت عظمت نصاب پہلے انسان کا بیان تھا پھر اس کے لیے اس کے لیے نصاب تعلیم کا بیان پھر نصاب تعلیم کی عظمت اب استاد بھی ہو پڑھانے والا نہ ہو اب استاد کا بیان ہے کہ اس نصاب کو کون استاد پڑھائے سردار دو جہاں محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استاد ہیں تو آپ حضور کے شاگرد بن گئے نہیں وہ حضور نے تمہیں انگریزی پڑھی ہے قرآن پڑھایا ہے حضور قرآن پڑھا کے ہیں بال واسطہ تم حضرت کے شاگرد ہو اب استاد کا گیان ہے میرے محترام اس صورت کا ابتدا بڑا مشکل ہے اب دیکھو زہری معنی کرو نا تو معنی غلط بنتا ہے نہ تھے کافر اہل کتاب اور مشرقین سے پھرنے والے پھر نہیں سکتے تھے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس دلیل رسول اللہ کا آئے پڑھے صوفہ مطالعات تو پھر پھر جائیں گے ویسے نہیں پھریں گے رسول آئے تو پھر پھر جائیں گے لیکن آگے کیا ہے بمات فرق اللہ ات الکتاب اللہ امباد لیکن نہیں پھرے ابتدا قرآن کا کیا کہتا ہے کہ رسول آئے گا تو کفر سے پھر جائیں گے لیکن دوسری آیت کیا کہتی ہے کہ نہیں پھرے تو تضاد ہو گیا ہے تم کا تاب اس تضاد کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرقین کا کفور اتنا سخت تھا غور کرنا کفور اتنا سخت تھا کہ عام مبلغ سے وہ روک نہیں سکتے تھے کہ عام وائز اور مبلغان کے ان کو روکے کپر سے کف سے رک نہیں سکتے تھے ہاں اللہ کا نبی آ جائے عظیم و شام نبی تو پھر توقع ہے کہ کیا رک جائیں ٹھیک ہے لیکن جب اللہ کا نبی آیا تو پھر بھی نہ رکے حالانکہ پہلی کتابوں کے اندر انہیں پڑھا تھا بشارتیں بھی پڑھی تھیں خود بھی اعتراف کرتے تھے کہ نبی آخر زمان آئے گا سچا نبی ہوگا لیکن آنے کے بعد پھر بھی نہ رکے اب مطلب ٹھیک ہے اس ہاں؟ کی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ فلاں آدمی اتنا بیمار ہے خطرناک درجے کے اندر کہ عام ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتے کوئی بڑا ڈاکٹر منگواؤ تجربے کار وہ علاج کرے گا تو تب ٹھیک آئے گا وہ بڑا ڈاکٹر بھی منگوا لیا علاج کے لیے لیکن مریض کہتے میں علاج نہیں کراتا مریض کا کہتا ہے میں علاج نہیں کراتا میں اس کو ڈاکٹر نہیں بنتا یہ تو ٹھیک ہے نا یہی چیز ٹھیک دیکھو جی لمبا کو نلتگی نہ اس کا معنی یوں نہ کرو نہیں کافر اس کا معنی کرو نہ تھے کافر یہ لفظ لکھ کرو یعنی ان کا پہلا کفر بڑا سخت تھا نہ تھے کالاب لکھ سو تب ہوگا اور ساتھ سالی کو ضرورت بے ساتھ مہم دیا ضرورت بے ساتھ مہم دیا نہ تھے کافر اہل کتاب سے اور مشرقین سے کس وقت جی قبل ساتھ یہ بھی لکھو حضور کی بے ساتھ سے پہلے نہ تھے کافر اہل کتاب سے اور مشرقین میں سے بعض آنے والے اپنے کفر سے منفقین ان قفر ہے بعض آنے والے اپنے کفر سے حتہ طاطیہ بینا یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس دلیل قوی تب بعض آئیں گے اور دلیل قوی کیا ہو رسولوں من اللہ یہ بدل بنے گا بینا تقبار بدل اللہ کا رسول آئے اللہ کی طرف سے کہ پڑھے صحیفے پاک صحیفوں سے برادیں یہ اورق کے کہ پڑھے صحیح پاک پا فی ہا ان قیمہ اور ان صحیفوں کے اندر احکام ہوں مضبوط یا کتب کا منہ کتابیں نہ کرو مضامین و احکام کہ ان صحیفوں کے اندر احکام ہوں مضبوط آ جائے ایسا نبی تو پھر توقع ہے پھرنے کی لیکن نبی بھی آ گیا سمجھایا بھی صحیح لیکن عناد و زد کے اندر رہے پھرے اب اگلی آیت یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں پھرے اگلی آیت کیا کہہ دیا ہے توقع تھی کہ پھر جائیں لیکن آنے کے باوجود ہی نہیں پھرے نبی بھی آ گیا کبھی بھی کی وما تو تھا اور نہیں متفر ہوئے اب یہاں اب کا لاز لکھ لو اور نئی متفر کو اب وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو مگر بعد اس کے کہ آ گیا اس کے پاس دلیل واضح وما و میرو حالانکہ نہ حکم کیے گئے چاہے پہلی کتاب ہوئی مگر کی عبادت کریں اللہ کی خالص کرنے والے واسطے اس کی عبادت کو یکسو ہو کر اور قائم کریں نماز کو دیتے رہیں زکوٰۃ کو اور یہی دین ہے مضبوط اب بھائی مسئلہ واضح ہوا ہے علماء لمائے یا نہیں مشکل ہے اس کو پھر بھی خیال کرنا ان الزین انجام کفار بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب سے مشرقین سے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے یہی لوگ ہیں بدترین مخلوق میں سے بری ابن مخلوق آگ انجام مومنین جو ایمان لہ ملکی اچھے یہی لوگ بہترین مخلوق میں سے آئے بدلہ ان کا نزدیک رب ان کے جنات وادن تجریم ان تعطنہار خالدین فی آبادہ کئی جگہ پڑھ ہے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی وہ رب سے راضی یہ بڑا سمرہ ہے ظال علم خاشی ربا مستحقین جنت یہ اللہ کی رضا اور بحث ان لوگوں کے لیے ہیں جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے شہید اسلام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 یا صاحب شہید ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام